ادن ميقات ربه لئی و وقال موسى لفنی هارون قومی في قومي و ولا تتبع سبيل المفسدين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 اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو حکم خداوندی کے تحت عزت مسا علیہ السلام کو حسینا پر طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی جائے چنانچہ یہ طلبی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس سلسلے کی پہلی طلبی تھی اور اس کے لیے چالیس دن کی میاد اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حضرت موسی علیہ السلام ایک پورا چلہ پہاڑ پر گزاریں اور روزے رکھ کر شو و روز عبادت اور تفکر و تدبر کر کے اور دل و دماغ کو یکسو کر کے اس قول ثقیل کے عکس کرنے کے استعداد اپنے اندر پیدا کریں جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہسینہ جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشے میں بنی صالح اور کوہسینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم ہے اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان الراہ کہلاتا ہے وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے بموجب حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے آج وہاں ان کی یادگار میں مسجد بنی ہوئی ہے دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون نامی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی سات ہزار تین سو انسٹھ فیٹ ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ کھو زیارت عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کیا تھا اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا گرجا موجود ہے اور پہاڑ کے دامن میں رومی کیسر جس نین کے زمانے کی خانقہ خانقاہ آج تک موجود ہے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت اور مددگار تھے ان کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا جیسا کہ آگے چل کر قرآن مجید میں تصریح بیان ہوا ہے ولم جا قاتنا ربه قال سمی پاتی انظر مہو قال لن ارینی ولكن انظر کو الجبل وو استقر مكانه فسوف کورنی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 اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی بائبل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں اور ان تختیوں پر لکھنے کا فیل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا گیا ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی یا خود حضرت موسا علیہ السلام کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا تقابل کے لیے ملازہ ہو بائبل کتاب خروج باب 31 آیت 18 باب 32 آیت 15 اور 16 استثناء باب 5 آیت 6 اور 22 ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ہو یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پیچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائشیں نکالتے ہیں کہیں ان کی منشافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے ان قریب میں تمہیں فاسکوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آسار قدیمہ پر سے گزرو گے یہ نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ مو موڑا اور غلط روی پر اسرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آيه لا يؤمنوا بها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 یعنی میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت اور کسی سبا آموز شے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ایسا طرزمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے اس خودسلی کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط قسم نہیں کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ غیر کا بندہ بن کر رہے اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھرے اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے یعنی برابر نہ ہوئے غیر مفید اللہ حاصل نکلے اس لیے کہ خدا کے ہاں انسانی صحیح و عمل کے برابر ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے ایک یہ کہ وہ صحیح و عمل خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو دوسرے یہ کہ صحیح و عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر رہے یہ دو شرطیں جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازمند حبت عمل واقع ہوگا جس نے خدا سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا ظاہر ہے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح اقدار نہیں ہو سکتا اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے کوئی سمرا پانے کی امید نہ رکھنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا سمرا پائے اگر میری مملوکہ زمین میں کوئی شخص میرے منشا کے خلاف تصرف کرتا رہا ہے تو وہ مجھ سے سزا پانے کے سوا آخر اور کیا پانے کا اقدار ہو سکتا ہے اور اگر اس زمین پر اپنے غازیبانہ قبضے کے زمانے میں اس نے سارا کام خود ہی اس ارادے کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جرت بے جا سے ماس کر رہا ہے اسی وقت تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور مالک کے قبضے میں زمین واپس چلے جانے کے بعد وہ خود بھی کسی فائدے کا متوقع یا طالب نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس غاصب سے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کی پیداوار میں سے کوئی حصہ خواہ مخواہ اسے دوں